شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر چیز مخلوق اور وہ سب کا خالق اسلام میرے عزیز سورت روم دیکھ کر رو حضرت رابط سورہ روم بسور ان کبو اختبار مومنین کے بعد اب نسرات و فت کی پیشین گوئی پہلے تو تھا نا مومنین پہ کہیں گی آزمائش اب یہ ہے کہ آزمائشوں کے بعد کیا فتح ہے اہ؟ اہ؟ یعنی خیزان کے بعد اب کیا رہی ہے بہار دوسرا ربط و اللہ جاہ دو جاہدوفینہ کے ساتھ ہے تم جہاد کرو اللہ کامیابی دیں گے خلاصہ مومنین کے لیے نصرت کی پیشین گوئی باس بعد الموت پر دلائل لکلیہ توحید پر تیرہ درقلیہ معبود برحق اور معبود باطل کی تمصیل زجرات تقریبات اشارہ تفصیلات میرے عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ لڑائی ہو رہی تھی فارس کی اور روم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ پاک کے اندر تھے ہجرت نہیں کی تھی تو یہ لڑائی پہلے سے شروع تھی فارس اور روم کی تقریباً بارہ چودہ سال ہو گئے آپس میں لڑتے رہے فارس اور روم روم عیسائی تھے اہل کتاب تھے اور فارس کون تھے جی اور فارس کون تھے آتش پرست تھے ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو کبھی فارس والے فات... فتح ہو جاتے روم پہ کبھی روم والے فتح ہو جاتے کس پہ فارس پہ جب رومی فتح یاب ہوتے نا تو مسلمان خوش ہو جاتے رومیوں کو فتح ہوتی تو مسلمان خوش ہو جاتے سمجھے کہ چلو اہل کتاب ہیں ہماری طرف قریب ہیں ان کو پتہ ہو رہی ہے سمجھا اور جب فارس والے فاتح بن جاتے کامیاب ہو جاتے تو کون خوشی مناتے ہیں جی؟ یہ مشرقین کیونکہ آتش پرست و مشرقین کے زیادہ قریب تھے خدا کی قدرت ہجرت سے کچھ پہلے چند سال پہلے تقریباً پانچ سال پہلے کی بات ہے حضور کی حج سے کتنی سال پانچ سال پہلے کی بات ہے کہ ان کی آپس میں ہوئی لڑائی اور اہل فارس جو تھے نا وہ رومیوں کے اوپر بہت ہی کامیاب ہو گئے اتنے کامیاب ہو گئے کہ ان کے اکثر علاقے جو ہیں نا اپنے قبضے میں کر لیے او قسطن دنیا تک چلے گئے وہاں بھی اپنا آتش قدا بنا لیا آتش کدہ کی آگ کی پوجا کرتے ہیں تو اس کے اوپر کافروں نے بڑی خوشیاں منائی کہ ہمارے یار کامیاب ہو گئے اہل فارس لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا یہی سو روم کہ ٹھیک ہے اب اہل فارس کیا ہو گئے کامیاب ہو گئے رومیوں کے اوپر لیکن بےز سنین ایف ہی بیز سنین ہے نا تو بیز سنین کے اندر کون کامیاب ہوں گے پھر رومی کامیاب ہوں گے کن کے اوپر اہل فارس کے اوپر کامیاب ہوں گے جب یہ آیا تم بار کا اتری تو حضرت ابو بکری صدیق نے نعرہ لگا دیا سمجھے شاہر مکہ کے اندر نعرہ لگایا کہ چند سال کے اندر ہمارے یار کیا ہوں گے کامیاب ہوں گے وہ بز کا اطلاق ہوتا ہے تین سے لے کے تو حضرت نے وہ کم مدت بتائی تین سال آگے ابیب نے خلف آ رہا تھا کافر اس نے کہا ابو بکر تیری میری شرط تین سال کے اندر اگر وہ کامیاب ہو گئے تو میں تو اس کو دس سوٹیاں دوں گا اور اگر کامیاب وہ نہ ہوئے رومی کامیاب نہ ہوئے تو پھر فارسی کامیاب رہے فارسی تو کامیاب تھے نا فارسی ہے یا نہیں ہے لیکن جوا اس وقت حرام ہوا تھا وہ تو مدینہ میں حرام ہونا تھا جوا حرام نہیں تھا حضرت و بکر صدیق حضور کی خدمت میں آئے عرض کیا حضرت ایسے میں شرط لگا کے ان بز کا اطلاع کتنے میں ہوتا ہے تین سے لے کے نو تک ہے تو اس کے ساتھ شرط لگا سات سال کی یا نو سال کی سمجھے اکثر مفسرین ساتھ لکھتے ہیں سات سال کی شرط لگا کے سات سال کے بعد کیا گے رومی کامیاب ہوں گے اور شرط کے اندر دس اونٹنی کے بجائے سو سو اونٹنی دا کتنی دا لگاؤ سو سو اونٹنی کا دا ہونا چاہیے جو نا چہذرا تو بکر صدیقی گائے چیلنج دیا اس نے قبول کیا سمجھے بھائی ابن خال سو سو اپنی لینی دینی دے اللہ کی قدرت اب دیکھو نا قرآن پاک ایک موضاء ہے سچی کتاب ہے یہ خبیص اہل فارش اتنی کامیاب ہو گئے نا جی ان کے اکثر اللہ کے لئے لیے پستنیا تک چلے گئے اور وہ ممان بھی نہیں تھا کہ پھر رومی ان کے اوپر کیوں ہوں گے کامیاب ہوئے ہو لکھتے ہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا اس چیز کا اتنی ان کو فتح ملی لیکن اللہ کا کرام پورے سات سال گزرے پورے پانچ سال حضرت کہاں رہے مکے پاک کے اندر اور دو سال کہاں رہے مدین پاک کے اندر پورے سات سال کے اندر رومیوں نے بھی فتح حاصل کی کن کے اوپر اہل فارس کے اوپر اور سن دو ہجری کے اندر مسلمانوں نے بھی فتح سنی کس کے اوپر مقام بدر کے اندر کفار مکہ کے اوپر تو دو خوشیاں ہو گئی یا نہیں اب بات یوں تھی کہ حضرت او بکر صدیق کے متعلق جب پتہ چلا نا ابیہ ابن خالف کو کہ یہ ہجرت کر جائے گا تو ابو بکر صدیق کو ابیہ ابن خالف نے پکڑ لیا سمجھے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو بھاگ جائے گا تو اپنی طرف سے کوئی ضامن دے دے مجھ کو اپنی طرف سے زامن دے دے مجھ کو تو ابو بکر صدیق کا بیٹ عبد الرحمن کا تھا اس وقت تو حضرت نے اپنا جامن کون سا دے دیا عبد کہ یہ تجھے سو اوٹی دے گا تو آپ نے کہا اگر تو مر جائے تو تو تامن دے اس نے بھی اپنے بیٹے زم دے دی تو خدا کی قدرت وہ بھائی اپنے خواب کو گیا مر سمجھے ابوبکر صدیق وہ دو سال کے بعد مکے گئے اور ان کی اولاد سے سو اٹھنی وسور کر کے لائے کیونکہ داؤ میں یہ کامیاب ہو گئے نا رویوں کامیاب ہو گئے تو حضرت کی خدمت میں لے یا سو اٹھنی حضرت وہی ہیں آپ نے فرمایا چھوڑو ان کو غریبی میں خیرات کر دو دیکھو جی الفلا میم گول بطر روم بشارت برائے مومنین مومنین کو خوشخبری ہے مغلوب ہو گئے رومی فی ادن قریب ترین زمین میں ایسی زمین میں رومی مغلوب ہو گئے جو عرب سے قریب ترین ہے عرب سے کیا ہے قریب ترین ہے وہ زمین کیا ہے جی نیچے لکھ لو ت عزر مقام کا نام ہے الف زال رائن ازر آت کیا ہے جی ازر یہ کہتا ہے تمہارا امراء القیس تنور من حامن میں نے اپنی محبوبہ کی آگے ازریات سے دیکھ لی تنور توامن ازریات ازریات اور بسرا کے درمیان ازریات بھی مقام ہے ملک شام میں اور بسرا بھی مقام ہے کہاں ملک شام میں ملک شام کا سرحدی شہر جو ہے نا وہ بس ہے اس کو بسرا نہ پڑھا کرو کیا پڑا کرو بسرا ایک مول صاحب تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حضرت کی ولادت کے وقت اتنا نور پھیلا کہ بصرے کے محل بھی نظر آنے لگے تو میں نے اس کو بعد میں علیحدہ کہا میں نے کہا یہ بصرا نہیں کیا ہے بسرا ہے بسرا تو ادھر ہے ناگ کے ملک میں بسرا یہ علیحدہ ہے وہ کیا ہے بسرا ہے یہ خیال کیا کرو امتیاز کیا کرو سمجھا ازریات جی؟ اور بسرہ کے درمیان یہ وہاں لڑائی ہوئی لڑائی کہاں ہوئی ازریات اور بسرہ کے درمیان اور رومی کا ہو گئے جی مغلوب ہو گئے یہ قریب ترین زمین ہے عرب کے بیچ قریب ترین زمین کے بہوم باد غالبہم اور وہ بعد مغلوب اپنی کے جہاں غلب جو ہے مستر مجھول ہے بابا مغلوبیت اور وہ بعد مغلوبیت اپنی کے ان قریب غالب ہوں گے بیٹ چند سالوں کے بیز کے نیچے لکھو تین سے نو تک آپ سمجھ آ رہا ہے نا پران اچھا جی ان قریب غالب ہوں گے بیٹ چند سال ہوں گے لاہر کیوں نہ غالب ہوں کہ اللہ کے اختیار میں ہیں سارے معاملات لاہمرمن قابل ومم اللہ کے اختیار میں ہیں تمام معاملات پہلے سے بھی اور بعد میں بھی مغلوبیت سے پہلے بھی اور مغلوبیت کے بعد میں سارے معاملات اللہ خطال ہیں اور اس دن خوشی منائیں گے مومن ساتھ نصرت اللہ کے مومن کو کتنی خوشیاں ہوں گی جی دو ایک تو رومیوں کے فتح کی اور دوسری کا اپنی مقام بدر کی مدد کرتا اللہ جس کو چاہتا ہے وہ غالب ہے مہربان ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ کے تصرفات کو وہ زہری اسباب کو جانتے ہیں کیا کہ جب یہ اعلان کیا نا وہ بکر صدیق لوگ حیران ہوئے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بالکل غالب ہو گئے ان کے علاقے چھین لیے تو ورنہ لوگ زہری اسباب کو دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے سمجھے جی کو یا ظاہر من الحیات الدنیا وہ جانتے ہیں زہری اسباب کو دنیاوی زندگی سے اور وہ آخرت سے تو بالکل غافر ہے نا والم یت فکاروفی میرے سے یہ زجر ہے یہ زجر ہے اور اس کے اندر دلیل دی گئی قیامت کی کہ قیامت ضرور آنی ہے وہی میں نے عرض کیا نا کہ اس کے اندر توحید رسالت قیامت وغیرہ یہ ساری چیز ہیں کیا نئی غور و فکر کرتے اپنے دلوں کے اندر فی انفوش سے کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو زمینوں کو جو کچھ ان کے درمیان مگر واسطے حکمت کے واجل مسمہ حکمت کے لیے پیدا کیا اظہار حق کے لیے پیدا کیا واجل جل اور ایک میاد مقرر تک پیدا کیا وہ کون سے میاد ہے بھی قیامت کہ اب کیا آئے گی یہ نظام سارا ختم ہو جائے گا اور بے شک بہت سے لوگ ساتھ ملاقات رب اپنے کے انکار کرنے والے ہیں تو یہ زاجر کن کو ہے جی منکرین قیامت کو تو زاجر کے ساتھ آپ لکھ لیں زاجر برائے منکرین قیامت مت عولم فی الارض تخویف دنجوی کیا پس نہیں سیر کرتے زمین کے اندر دیکھیں کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے تھے وہ زیادہ سخت ان سے بیت بار قوت تھے وہ الارض اور ان نے چیرا پھاڑا تھا زمین کو آباد کیا اکثر اس سے کہ انہوں نے آباد کیا بات رسول و اتمام حجت اور اتمام حجت کے لیے ہم نے رسول بھی بھیجے تھے اور آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے دلائل واضح لے کے نہ مانا تو عذاب آ گیا تو فرمایا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ظلم کرے ان پہ لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے نامانا رسولوں کی بات شرک پہ ڈٹے رہے سما کا انجام اخروی پھر ہو گیا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برے کام کیے بد تر سو کا منگ بد تر یہ اس محکانہ کا موخر پھر ہو گیا انجام برے لوگوں کا کیا بدتر اس سوآ لفظ ہے بدتر بھائی جہنم ہے اب سو کی تھوڑی سی میں تحقیق کر دوں آپ کو یہ آپ پڑھتے ہیں نا اسم تفضیل از رب عسم تفضیل ہے تو اس کی مونس کیا ہوتی ہے جی زربا بروزن देव्यू, देव्यू, تو اس کے پہ سبب ہے سبب انجام بد برے انجام کا سبب کیا تھا اس کے جھٹلایا انہوں نے اللہ کو اور تھے ساتھ ان کے استضاء کرتے اللہ خال دلیل اکلی نمبر ایک لیکن یہ دلیل اکلی باس پر ہے دلیل لکلی نمبر ایک برائے باس یا اللہ ہی ابتدا کرتا ہے پیدائش کی پھر لوٹائے گا پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے حساب کے لیے وہ یوم تکوم دلیل کے بعد اب خود وقوع قیامت کا بیان ہے اور تخویف اخروی پہلے دلیل تھی قیامت کے لیے وقوع قیامت اور تخویف اخروی جس دن قائم ہوگی قیامت نامید نا ہو جائیں گے مجرم بالکل ایسے نا امید ہوں گے کہ جن کو انہوں نے خدا کا شریک بنایا تھا اور کہتے تھے کہ ہماری پر زور سفارش کریں گے ختم کچھ نہیں ہوگا والم یقون اور نہ ہوں گے واسطے ان کے ان کے شرکاء میں سے کوئی سفارشی اور خود ہوں گے اپنے شرکا کا انکار کرنے والے خود انکار کر دیں گے اپنے شرکا کا کہا کہیں گے ولاہ رب نا معرد کہیں گے اللہ مجرے کے نہیں تھے خود انکار کریں گے بھائی یومت کم سا اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن متفر ہوں گے لوگ جدا جدا ہوں گے مومن علیحدہ کافر علیحدہ جب یا تفرقن فرمایا تو آگے تفصیل تفرق ہے اس تفرق کی تفصیل کیسے جدا ہو گئے فم الزین جن لوگوں نے ایمان لایا اس کے نیچے لکھو حال بھائی ایمان اور امال صاحب کا حالت ہے نا کیا ہے مومنین کی کا ہے حال لاتے اس لیے میں حال لکھوا رہا ہوں آ کے نیچے حال لکھو جو لوگ ایمان لائے عمل کیے اچھے فاہم فی روزاتین یہ معال ہے پہلے حال پھر معال مال کا منع انجام اے حال معال ایک مناسبت رکھتے ہیں آ منو آمن یہ کیا ہے حال پاہوں فیر ازت کا کیا ہے بال ہے انجام ہے پس و بیچ باغوں کے خوش آمدید کہے جائیں گے یحبر ان کے دو معنی ہیں ایک معنی کہ مسرور ہوں گے خوش دوسرا معنی کہا جی خوش آمدید کہے جائیں گے باغوں میں جب پہنچیں گے نا تو فرشتے ان کو کیا کہیں گے خوش آمدید کہیں گے ایسے نہیں کہا کافرو یہ کافرو کے نیچے لکھو حال جن لوگوں نے کفر کیا یہ ان کا حال ہے اور جٹ ہماری ایتوں کے ساتھ اور ملاقات آخرت کے ساتھ یہ ان کے کتنی حال ہیں تین کافرو قزبل چال فلا کا یہ ان کا معال ہے پس یہی لوگ عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے جب تم نے اعمال کے نتائج سن لیے کہ اچھے اعمال کا نتیجہ کیا ہے اچھا برے اعمال کا نتیجہ برا اعمال کے نتائج اب سن لیے تو اب اعمال کرنے چاہیے نا اب ترغیب ہے اعمال کی فصب اللہ و اعمال صالحہ کی ترغیب ایمان و مال صالحہ کا نتیجہ سن لیا تم نے اب ایمان و مال صالحہ کی ترغیب ہے صبح بس پاکی بیان کرو اللہ کی جب کہ شام کرتے ہو تم ہی نہ تم سون کے نیچے لکھو مغرب اور عشاء کی نماز www .w .w. اسلام. جب جب جب کرتے ہو یہ نماز والہ الحمد اور خاص اس کے لیے تعریف آسمانوں میں زمینوں میں و اشیون اشی کا وقت شروع ہوتا ہے زیوار سے لے کے مغرب تک لہذا اس کے نیچے نماز عصری کو بحین تز اور جب ظہر کرتے ہو تو ساری نمازیں آ گئیں عصر بھی آ گئی این تز ظہر بھی آ گئی یقرج الحیہ ملالمیت دلیل عقلی نمبر دو یہ بھی برائے باس ہے قیامت کے لیے دلیل عقلی نمبر دو زندہ کرتا ہے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردے کو کیسے زندہ سے وا یوحیل اور زندہ کرتا ہے زمین کو بعض اس کی ویرانی ہے تو کیا تمہیں زندہ نہیں کرے گا کیا وہ کزال کا اسی طریقے بھی نکالے جاؤ گے تم وہ من آیا میرے عزیز پہلے دلائل تھے کس کے لیے جی الموت اب یہ جو دلیل آ رہی ہے نا یہ دلیل توحید ہے نمبر دلیل اکلی برائے توحید نمبر اے اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں اسی ہے کہ پیدا کیا تم کو مٹی سے مادہ بعید پھر اس وقت تم بے ہو چلتے پھرتے وہ مین ہی تو دلی نمبر کتنی جی دس دو اچھا جی اور اس کی قدرت کی نشانوں سے یہ ہے کہ پیدا کیا واسطے نفع تمہارے کے من انتوں سے کم تمہاری جنس سے بیویاں جوڑے تو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ بیوی اپنی جنس سے ہونی چاہیے انسان اگر کوئی جن یا تمہیں کہیں شادی کرو تو اس کی شادی نہیں کرنی پیدا کیا تمہارے نفعے کے لیے تمہاری جنس سے جوڑے لسکن ولحا تاکہ سکون کرو تم طرف اس کے و جال بین کو مب اور کیا درمیان تمہارے میاں بیوی کے درمیان کیا پیدا کیا محبت اور رحمت یہ محبت کا تعلق ہے جوانی میں اور رحمت کا تعلق اس میں ہے بڑھاپے جوانی کے اندر محبت ہوتی ہے نا میاں بیوی کے درمیان ایک عشق ہوتا ہے جوانی کے اندر اس لیے محبت کہہ دیا لیکن جب بڑھاپا ہو جاتا ہے وہ جوانی والا عشق رہتا ہے پھر کیا شروع ہو جاتی ہے رحمت اور رحمت ایسی ہے کہ عورت اگر بیمار پڑی ہے تو بوڑھا خاون ساری رات بیٹھا ہے جاگ رہا ہے بیٹے نہیں جاگتے بیٹے سوئے رہتے ہیں بوڑھا خاون جاگ رہا ہے بیوی کے اوپر اور اگر خاون بیمار پڑا ہے تو بوڑھی عورت تو جاگ رہی ہے قریب ہے ایسیا نہیں ہے تو دیکھو بڑھاپے کے اندر رحمت بڑھ جاتی ہے جوانی میں مبت ہوتی ہے بے میں البتا قدرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں وہ مین آیا تھی دلیل لکلی نمبر تین اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے پیدا کرنا آسمانوں کا زمین کا اور اختلاف تمہاری بولیوں کا اور رنگ کا اب دیکھو ادھر بیٹھے ہوئے مختلف رنگ ہیں تمہارے بولیاں بھی کہیں مختلف ہیں ایک مسمہ ہے اس کو کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے ہاں تو اختلاف بولیوں کا ہے پانی ہے اس کو ہم پانی کہتے ہیں فارسی والے آپ کہتے ہیں بلوچی آف کہتے ہیں فا کے تبدیل کر دیا سمجھے جی دی؟ اور انگریز تو ایسے ٹر کے قائل ہیں نا وہ کہیں گے کہ واہ ٹر وہ ٹر کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا واہ ٹر وہ اگلے دن ہم گئے وہ پانی رکھا ہوا تھا تو, تو وہاں بھی وہ ٹر لکھا ہوا تھا میں نے کہا شرم حیا نہیں آتی ان سب پاکستان ہے ادھر پانی کیوں نہیں لکھتے ادھر انگریز رہتے ہیں کیا یعنی دیہات ہیں یہ پمپ لگے ہوئے ہیں پمپوں کے اوپر کے نظام کچھ حیا شرم تک اللہ کے بندے یا تو ادھر انگریز رہتے ہوں ہم تو پانی سمجھتے ہیں نا اس کو ہر کو پانی کہتا ہے چل اختلاف ہے تمہاری بولیوں کا رنگوں کا ان انفیزال کا اس کے اندر البتہ نشانی ہے دانش مندوں کے لیے و مینا آیا تھی دلی لکڑی کتنی جی یہ آسان ہے اس کے قدرت نشان میں سے نیند کرنا تمہارا بیچ رات کے دن کے اور تلاش کرنا تمہارا روزی اللہ تعالی سے روزی مانگتے ہو بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا سنتے ہیں جب یہ سنتے ڈبلیو ہیں ڈبلیو ڈبلیو اس لیے کہا ادھر ہے بات نیند کی تو اپنی نیند کا حال آدمی خود دیکھتا ہے یا سنتا ہے وہ تم سوئے پڑے تھے ہا? ایک آدمی جاگ رہا تھا تو جب اٹھو گے تو وہی وہ بتائے گا نا کہ سونے کے اندر تیرا ہاتھ ایسے جا کے پڑا تیری ٹانگ ایسے تھی وہی وہ بتائے گیا تم دیکھتے ہو اس سے سنو گے نا تو نیند کا حال سنا جاتا ہے دیکھا نہیں جاتا ایسے اس یسنون کا وہ مین آیا تھی دلیل کی نمبر کتنی جی؟ پانچ اور اس کی قدرت کی نشانی میں سے آ کہ دکھاتا ہے تم کو بجلی خوف کے لیے بھی تما کے لیے بھی ڈر بھی ہوتا ہے کہ بجلی گرے ہم ہلاک ہو جائیں اور تما بھی ہوتا ہے کس کا بارش کا اتارتا ہے آسمان کی طرف سے پانی اور زندہ کرتا ہے بس ہے کے زمین کو بعد گرانی کے اس میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو کر رکھتے ہیں دے جی اب میرے عزیز بات یہ ہے ذرا غور کریں علمائے کرام انفی ضالک یت فکروں پہلے تھا يتفکرون پھر تھا عالمین پھر تھا يسمعون پھر تھا یا ہے <تصفح> یا نہیں اس کو کہتے تفنف عبارت کیا کہ عبارت اس کی لاؤ کہ مختلف فن کے اندر عبارت لاؤ چاہے معنی قریب قریب الفاظ کیا تبدیل کرتے ہیں اس کو تفن پریوار کہتے ہیں شعرا بھی اس کی طرح کہتے ہیں فساہت بلاغت کا ایک قسم ہے یہ و مین آیات ہی انتقو مسما دلی لکڑی نمبر کتنی جی چھ اب دیکھو کتنا آسمان ہے جی بڑا مضبوط ہے ٹھوس ہے ہاں وہ بھی قائم ہے زمین ہے یہ اس کا نظام بھی, بھی کا ہے قائم ہے نہ آسمان گرتا ہے نہ زمین بے جا حرکت حرکت کرتی کہیں چلی جاتی ہے سمجھے <laughs> <legislature> تو اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ کیم ہے آسمان زمین ساتھ حکم اس کے آگے فرما سما زادہ دعوت یہ نظام تھا دنیا کا اس دنیا کے نظام کو فنا ہے بقا ہے فنا ہے یہ نظام فانی ختم ہوگا سمع زاداک مدعوت اب دوسرا نظام جی شروع ہے نظام آخرت اچھا جی پھر جب بلائے گا تم کو ایک بار بلانا من العرض زمین سے تم کو زمین سے بلائے گا یہ یعنی خدا زمین پہ ہوگا ہم زمین پہ ہوں گے ٹھیک ہے نا جیسے تم کہے دو میں نے اس کو فلاں جگہ سے بلایا فلاں جگہ سے بلایا یعنی وہاں کھڑا تھا وہ پھر جب بلائے گا اللہ تم کو بلانا زمین سے اچانک تم نکلو گے قبروں سے نکلو گے یا نہیں اور پھر دوسرا نظام شروع ہو جائے گا نظام قیامت سمجھے جی سماض دا کم دا کے نیچے لکھو جملہ مو برائے اس بات قیامت یہ مو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے دلائل اکلیہ پھر آ رہے ہیں جملہ مو برائے اس بات قیامت والا ہو دلیل اکری نمبر سات اور خاص اس کے لیے ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں سب اس کے فرمبردار ہیں واہو اللہ جی دلی لکڑی نمبر کتنی جی وہی وہ ذات ہے جو افتدا کرتا ہے پیدائش کی پھر لوٹائے گا اور یہ لوٹانا زیادہ آسان ہے اللہ پہ ہمارے لحاظ سے اللہ کے نزدیک تو دونوں برابر ہیں ہمارے لحاظ سے یہ لوٹانا زیادہ آسان ہے اللہ پہ ہمارے لحاظ سے براہ الماسل وعلیٰ اور اس کی شان ہے بلند آسمانوں میں زمین میں وہ غالب حکمت والا ہے شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواعث غالب کو کلو سے ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق